امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 99 میں ارشاد فرماتے ہیں وہ ہر اول سے پہلے اول ہے اور ہر آخر کے بعد آخر ہے اس کی اولت کی سبب سے واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو اور اس کے آخر ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایسی گواہی جس میں ظاہر و باطن یکساں اور دل و زبان ہم لباہیں اے لوگو تم میری مخالفت کے جرم میں مبتلا نہ ہو اور میری نافرمانی کر کے حیران و پریشان نہ ہو میری باتیں سنتے وقت تو ایک دوسرے کی طرف آنکھوں کے اشارے نہ کرو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگفتہ کیا اور زی روح کو پیدا کیا میں جو خبر تمہیں دیتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی طرف سے پہنچی ہوئی ہے نہ خبر دینے والے رسول نے جھوٹ کہا نہ سننے والا جاہل تھا لو سنو میں ایک سخت گمراہیوں میں پڑے ہوئے شخص کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ شام میں کھڑا ہوا للکار رہا ہے اس نے اپنے جھنڈے کوفے کے آس پاس کھلے میدانوں میں گاڑ دیئے ہیں چنانچہ جب اس کا منہ پھاڑ کھانے کو کھل گیا اور اس کی لگام کا دہانا مضبوط ہو گیا اور زمین میں اس کی پامالیاں سخت سے سخت ہو گئیں تو فتنوں نے اپنے دانتوں سے دنیا کو کاٹنا شروع کر دیا اور جنگ کا دریا تھپیڑ مارنے لگا اور دنوں کی سختی سامنے آ گئی اور راتوں کی تکلیف شدت اختیار کر گئی بس ادھر اس کی کھیتی پختہ ہوئی اور فصل تیار ہوئی اور اس کی سرمستیاں جوش دکھانے لگیں اور تلواریں چمکنے لگیں ادھر سخت فتنہ و شرر کے جھنڈے گڑ گئے اور اندھیری رات اور متلاطم دریا کی طرح آگے بڑھے اور اس کے علاوہ اور کتنے ہی تیز جھکڑ کوفے کو اکھاڑ ڈالیں گے اور کتنی ہی سخت آندھیاں اس پر آئیں گی اور ان قریب جماعتیں جماعتوں گتھ جائیں گی اور کھڑی کھیتوں کو کاٹ دیا جائے گا اور کٹے ہوئے حاصلوں کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا